بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم فخر لودھی ان سافٹ ویئر انجینئرنگ لیکچر نمبر 41 ون اکتالیسواں لیکچر آج ہمارا ہے اور اس اکتالیسویں لیکچر میں ہم اپنی گفتگو جو سافٹ ویئر انسپیکشن کے حوالے سے یا اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیکس کے حوالے سے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی اسی گفتگو کو ہم جاری اور میں اس انسپیکشن کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کو ایکسپلین کروں گا انسپیکشن پہ بات کرنے سے پہلے ذرا آئیے چلتے ہیں ایک نظر ذرا پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہم اس پرنی سے آگے بڑھا سکیں پچھلے لیکچر میں ہم نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا تھا سب سے پہلے ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی تھی اور یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ یونٹ ٹیسٹنگ از دیٹ ٹیسٹنگ جس میں ڈویلپر کوڈ کو ڈیولپ کرتے وقت جو اپنا پیس آف کوڈ ڈیولپ کر رہا ہے اس کوڈ کو ایز ون یونٹ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ اپنی طرف سے سیٹسفائی ہونے کے بعد اسے آگے دیا جا سکے تاکہ دوسرے جو لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں تو یونٹ ٹیسٹنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی کافی اس میں امپروومنٹ ہوگی کوالٹی میں بعد کی مشکلات سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے دوسرا جو ہم نے ٹاپک پچھلی بار جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ تھی سٹیٹک کوڈ ویریفیکیشن سٹیٹک ویریفکیشن آف یور سافٹ ویئر اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیک کا کیا مطلب ہے بیسیکلی وہ والی ٹیکنیکس جس میں آپ سافٹ ویئر کو ایگزیکیوٹ کیے بغیر اس کی ڈائنمیکلی اس کو چلائے بغیر آپ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیٹک ویریفیکیشن ٹیکنیکس جو ہیں یہ تمام کی تمام مختلف لائف سائیکل سٹیجز پہ جس میں ریکوائرمنٹ ڈیزائن ڈیٹیل ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ اور آپ کی یوزر ڈاکیومینٹیشن کی جو تیاری کے جو مراحل ہیں ان سب چیزوں پہ آپ اسٹیٹکلی ان کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیٹیکلی ان کو دیکھتے ہوئے آپ ان میں ڈیزائن ان میں جو ڈیفیکٹس جو ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پچھلی بار ہم نے جو خاص طور پہ جو دو چیزیں دیکھی تھیں ایک یہ تھی کہ یہ انسپیکشن جس میں کوڈ اینڈ ڈیزائن انسپیکشن شامل تھی اس کا بینیفٹ حد تک آپ کو ملتا ہے اینڈ ریمبر آئی شوڈ یو دس ڈیٹا پبلشڈ بائی پیپر جس میں کوئی پندرہ سو پروجیکٹس کو انہوں نے اینالائز کرتے ہوئے یہ ڈیٹا پبلش کیا تھا کہ اگر صرف ٹیسٹنگ کی جائے تو آپ تقریباً تریپن پرسینٹ کے قریب ایررز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریموو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی ڈیزائن اینڈ کوڈ انسپیکشن بھی کریں ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ہے وہ نائنٹی سیون تک پہنچ جاتی ہے آن دی ایوریج یعنی کہ آپ کی کوڈ کی کوالٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے انسپیکشن کا جو دوسرا بینیفٹ جو ہم نے دیکھا تھا جس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انسپیکشن اگر آپ کریں گے تو آپ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ٹیسٹنگ سے بہت پہلے ان ڈیفیکٹس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے بہت سارے ریکوائرمنٹ کے کچھ ڈیفیکٹس سامنے آ جائیں گے ڈیزائن کے ڈیفیکٹ سامنے آ جائیں گے کوڈ کے ڈیفیکٹ سامنے آ جائیں گے بفور دس سسٹم گوز انٹیگریشن ٹیسٹنگ جہاں پر وہ ٹیسٹنگ ٹیم اس سسٹم کو ٹیسٹ کر کے ان ڈیفیکٹس کو کرتی ہے۔ تو اگر وہ ڈیفیکٹس ارلی سٹیجز پہ سامنے آ جائیں تو نہ صرف ان کو فکس کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ڈیفیکٹ you ڈیفیکٹ know تو اس جگہ پہ اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے اس کے ریپل ایفیکٹ کم سے کم ہوتے ہیں کیونکہ اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو سبسیکٹ سٹیجز میں جو ڈیفیکٹس آئیں گے وہ نہیں آتے کیونکہ ابھی آپ اسٹیج اس تک پہنچے ہی نہیں آپ نے پہلے ہی اپنی غلطی پکڑ لی تو آپ کو کام ری ڈو کام کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کیوٹک زون میں آپریٹ نہیں کرتے یعنی کہ جب ٹیسٹنگ کے مرحلے پہ بات پہنچتی ہے تو اس وقت کیونکہ یہ نئے اور بے شمار قسم کے عجیب و غریب ڈیفیکٹس ہر طریقے سے جن میں ریکوائرمنٹ ڈیزائن اور کوڈ کے ڈیفیکٹس شامل ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ڈلیوری کی ڈیٹ نزدیک ہوتی ہے جب آپ نے کوڈ کو شپ کرنا ہے اور مینجمنٹ پہ بہت پریشر ہے آپ ڈیولپمنٹ ٹیم پہ بہت پریشر ہوتا ہے ٹیسٹنگ پہ بہت پریشر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ہر بندہ ایک پینک موڈ میں چلا جاتا ہے کی آس میں چلا جاتا ہے تو کیوٹک زون میں آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اور فائدہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان پرابلمس کو ارلی سٹیجز پہ پکڑ لیں گے تو نہ صرف یہ کہ ان کو فکس کرنا آسان ہوگا ان کی بیسس پہ آگے اور غلطی آپ کرتے نہیں چلے جائیں گے اپنا پیتھ آپ نے غلط نہیں پکڑا اور تیسری چیز زون میں آپ آپریٹ نہیں کریں گے تو اس وجہ سے اوور کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے آپ کی کاسٹ اسکیڈول میں کافی بچت ہو جاتی ہے انسپیکشن کے جو بینیفٹس جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ بھی ذرا تھوڑا سے ایک نظر دہرا لیں کہ اس سے آپ ٹریننگ کے لیے جو ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں مینٹرنگ ہوتی ہے گرومنگ ہوتی ہے تو یہ جو انسپیکشن جو ہے یہ جس میں کوڈ اینڈ ڈیزائن انسپیکشن شامل ہے یہ ایک نہایت یوزفل اور فروٹفل قسم کی ایکٹیویٹی ہے اور ہر آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ فارمل انسپیکشنس کے لیے ٹائم اسکیڈول کرے اینڈ ایکچولی انفارچونیٹلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ دیز تھنگز آر اوور ہیڈ یہ ایک امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنے کی کہ یہ جو ایکٹیویٹی جو ہیں یہ اوور ایڈ نہیں ہوتی اصل جو چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ریموو تو کرنا ہی ہے اب آپ ان ڈیفیکٹس کو کس سٹیج پر ریموو کرتے ہیں جو آپ کی غلطی ہے سافٹ ویئر میں چاہے وہ ریکوائرمنٹ کی غلطی ہے چاہے وہ ڈیزائن کی غلطی ہے چاہے وہ کوڈ یا پروگرام کی غلطی ہے اگر آپ اس کو جلدی پکڑ کے جلدی کر لیں گے تو آپ کے اوور آل ٹائم میں بچت ہوگی آپ زیادہ ریلیکسڈ موڈ میں آپ کام کر سکیں گے اگر آپ اس کو لیٹر سٹیج پہ پکڑیں گے اب غلطی تو ہے اس کو آپ نے ٹھیک تو کرنا ہے وہ چاہے آپ کو کلائنٹ بتائے دیٹ وڈ بی یو نو مچ ورس چاہے آپ اسے خود پکڑیں جب جتنے لیٹ ہوتے جائیں گے آپ اس میں اتنا زیادہ آپ کو ٹائم لگے گا اس کو فکس کرنے میں آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کی وجہ سے جو ایفرٹ آپ کو ری ڈو دوبارہ کرنی پڑے گی وہ آپ کا فالتو اوور ہیڈ ہوگا تو ایکچولی اوور ہیڈ اس چیز کو جلدی پکڑنے میں نہیں ہے اوور ہیڈ اس چیز کو بعد میں پکڑنے میں ہے تو اٹ از امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ اینڈ یو نو اف دس تھنگ از میرا خیال ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی اس چیز کو سمجھ کے A very useful, very fruitful activity. And this will have a schedule or time or cost. Mein aapko this is not an overhead. This is a useful, fruitful activity. Now, let's talk about inspection and ba inspection. Let us first look at testing and inspection. What is the difference between testing and inspection? اینڈ واٹ یہ ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں ان میں دونوں میں کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ذرا میں یہ آپ کو سلائڈ کے ذریعے پوائنٹس مختلف آپ کو دکھاؤں گا پھر اس پہ ڈسکشن ہم کریں گے سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ اور کمپلیمنٹری اینڈ ناٹ اپوزنگ ویریفکیشن ٹیکنیکس یہ دونوں کی دونوں یہ ویریفکیشن کی ٹیکنیکس ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں بیٹر کوالٹی اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے کسی ایک سے آپ کو پوری کوالٹی بہتر آپ کی نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ صرف ٹیسٹنگ کرنے سے ففٹی تھری پرسینٹ کے قریب آپ کو ڈیٹیکشن آن دی ایوریج ہوتی ہے اور جب آپ دونوں کو شامل کر دیں ڈیزائن کے ساتھ تو آپ کی جو بٹ ناٹ کنفارمنس ریکوائرمنٹ دس از امپورٹینٹ انڈرسٹینڈ جو آپ کی اسپیسیفکیشن کے اگینسٹ ان کو کے ذریعے آپ چیک کرتے ہیں یوزر کی ایکسپیکٹیشنس یوزر کی ریئل ریکوائرمنٹس کیا ہیں سینس اگر وہ اسپیسیفکیشن میں کیپچر نہیں ہوئیں تو انسپیکشن جو ہے اس کو سامنے نہیں لے کے آتا ایک اور چیز اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے سمجھنا کہ انسپیکشنس کیونکہ ایک اسٹیٹک ایکٹیویٹی ہے اور جب کہ ٹیسٹنگ جو ہے ڈائنامک ایکٹیویٹی ہے تو جب یوزر ایکسیپٹنس کی جب بات آتی ہے تو اس اسٹیج پہ یوزر جو ہے سافٹ کو چلا کے دیکھنا چاہتا ہے And that is why وہ جو ایشوز ہیں وہ اس وقت سامنے آتے ہیں انسپیکشن میں ایک اور جو امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ان سے کنفارمنس کے لیے انسپیکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سامنے نہیں آتی انسپیکشن سے اور یہ ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی دین اٹ از امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ریکوائر ایگزیکشن آف پروگرام اینڈ دے مے بی یوزڈ بفور امپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ جو ہے اٹ ڈز ریکوائر ایگزیکشن اٹ از اے ڈائنیمک ٹیکنیک شن اسٹیٹک ٹیکنیک ایک اور جو بڑا مارکڈ ڈفرنس ہے تو یو مے آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ ڈفیکٹس ان ون سنگل انسپیکشن آن دی other ہینڈ ٹیسٹنگ میں ایک وقت میں ایک ڈفیکٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈفیکٹ آنے کی وجہ سے پروگرم آگے نہیں چل سکتا یا ڈیفیکٹ کی وجہ سے دوسرے ڈیفیکٹس جو ہے تو یہ آپ کو ایک پہلے غلطی نظر آ گئی ہے اور اس کے بعد فردر پرابلم دین یو وی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ دیکھم ان کو دوبارہ انسپیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ آگے غلطی کی طرح ایسا نہیں ہوتا جبکہ ٹیسٹنگ ایک سیکوینسل طریقے سے چلتی ہے اس میں ذرا یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے and then that's why it takes more time. اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ری یوز ڈومینگ نالج آف ریویو آر لائکلی ٹو ہیو این امپیکٹ آن دی انسپیکشن پروسیس اینڈ دیٹ ہیلپس دیم انڈرسٹینڈ دی کامنلی اوکرنگ ایررس تو انسپیکشن میں جو ڈومین نالج اور پروگرامنگ نالج جو ریویور کا ہوتا ہے وہ ایک امپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے یعنی کہ یہ بیسکلی دو ٹیکنیکس ہیں ٹیسٹنگ اور انسپیکشن ٹیسٹنگ از اے ڈائنمک ٹیکنیک انسپیکشن از اے ٹیکنیک ٹیسٹنگ اور یہ انسپیکشن جو ہے د اسپورٹ ایچ ادر دونوں مل کے آپ کو بہتر کوالٹی دیتی ہیں ٹیسٹنگ اور انسپکشن میں جو مین ایک بڑا ڈفرینس ہے جو ان کی افیکٹونیس میں رول پلے کرتا ہے کہ ٹیسٹنگ جب آپ کوڈ یا ڈیزائن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک سے زیادہ جو ایرر جو ہیں ایک سے زیادہ ڈفیکٹس جو ہیں اس وقت آپ کو انسپیکشن کی وقت نظر آ سکتی ہیں اور آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آن دی ادر ہینڈ ٹیسٹنگ کرتے وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچ وہاں پر کو ایک ایرر ہو اس ایرر کی وجہ سے نیچے والی ایرر جو ہیں وہ ماسک ہو گئی ہوں اور وہ آپ کو آگے ایرر نظر نہ آئے جب آپ اس پہلی ایرر کو فکس کریں گے پھر دوبارہ جب کوڈ کو آپ چلائیں گے تو پھر اگلی ایرر آپ کے سامنے آئے گی تو اس وجہ سے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک اس طریقے سے سیکوینشل پروسیس ہو جاتا ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنسی ایک ایرر کی دوسری ایرر پہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے انسپیکشن کے کیس میں وہ نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ ان ایررس کو زیادہ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک گو میں ایک سے زیادہ ایررز آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں سو so, یہ ایک بیسکلی ٹیسٹنگ اور انسپیکشن میں فرق ہے ایک اور جو امپورٹینٹ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسپیکشن اور ٹیسٹنگ میں بیسکلی جو ڈومین نالج انسپیکشن میں خاص طور پہ جو انسپیکٹ کر رہا ہے کوڈ کو ریویو کر رہا ہے ڈیزائن کو کر رہا ہے دیٹ شخص کا پلیز اے ویری سگنیفکینٹ رول بیکاز آپ کے پرانے ایکسپیرینس سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ غلطی کدھر ہو جاتی ہے یا ڈومین کیا ہے اور ڈومین میں کون چیز آپ نے یہاں پر مس کر دی ہے یہاں پر میں ایک چیز ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ٹیسٹنگ کے وقت بھی ڈومین نالج پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول اور انسپیکشن کے وقت بھی اٹ آلسو پلیز رول لیکن انسپیکشن جو ہے اور اس میں ٹیسٹنگ میں ایک ذرا تھوڑا سا فرق ہے کہ ٹیسٹنگ عام طور پہ جو بلیک باکس ٹیسٹنگ کی جاتی ہے فنکشنل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے انسپیکشن جو ہے یو آر ریویو دی کوڈ سو یہ ایک طرح سے ایک اسٹرکچرل نیچر اس کی ہو گئی اس کے اندر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسی ایررز آپ فوری طور پہ اپنے پرانے ایکسپیرئنس کی بیس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ٹیسٹنگ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کرے گی فار ایگزامپل کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ عام طور پہ جو تو پوائنٹرس کے ساتھ مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی میں کہوں گا کہ کیا انہوں نے پوائنٹرس کو انیشلائز کیا ہے کیا میموری کو ایلوکیٹ پراپرلی کیا ہے کیا میموری کو ڈی ایلوکیٹ پراپرلی کیا ہے کیونکہ دیز آر دا کامنس دس از مائی ایکسپیرینس بٹ آئی نو فرام مائی ایکسپیریئنس تو جب مجھے یہ چیزیں نظر آئیں گی تو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا یہ غلطی ہے یہ پر یہ غلطی ہے یہاں پر آپ نے نہیں کیا یہاں پر آپ بغیر آپ پوائنٹر کر رہے ہیں اور اس سے سسٹم کو کا چانس ہے ٹیسٹنگ میں خاص طور پہ بلیک باکس ٹیسٹنگ میں یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی آئیے اب ذرا چلتے ہیں یہ ذرا پروگرام اور انسپیکشن کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل آبجیکٹو کیا ہے ذرا یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہے انسپیکشن کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں انسپیکشن کا مقصد ڈیفیکٹس کو ریموو کرنا نہیں ہے یہ بڑا ایک امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے بڑا امپورٹینٹ پوائنٹ ہے کہ انسپیکشن کرتے وقت آپ ڈیفیکٹس کو ریموو نہیں کریں گے آپ صرف ڈیفیکٹس کو ہائی کریں گے یا سسپیش ایریاز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ پرابلم ہو سکتا ہے اینڈ دین می بی وی نیڈ یہ ایک امپورٹینٹ چیز ہے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی اس چیز میں بعض یہ ہے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب انسپیکشن کے پروسیس کے دوران میں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں اس ریویور جو ہے صاحب اور اس سے جو ہے اس میں بے انتہا ٹائم بڑھ جاتا ہے انہیں شاید کانٹیکٹس کا شاید بعض کا پتا ہوتا ہے بعض کا نہیں پتا ہوتا تو اٹ کوز پرابلم دوسرا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے یہاں پر انسپیکشن کے حوالے سے وہ مینجمنٹ کا رول پراپرلی اس کو سمجھنا امپارٹینٹ چیز جو ہے یہ چیز یاد رکھنا کہ انسپیکشن کا مقصد کیا ہے انسپیکشن کا مقصد ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور مینجمنٹ اگر ان انسپیکشنز کو ایک اپریزل کے طور پہ یوز کرے گی کہ اچھا اب میرے پاس یہ ڈیفیکٹس کی یہ لسٹ آ گئی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اے نے لکھا یہ کوڈ بی نے لکھا اے میں یہ غلطیاں ہیں بی میں یہ غلطیاں ہیں اور کسی سٹیج پہ میں ان غلطیوں کو ان کے سامنے پیش کروں گا اور اب بتاؤں گا کہ اس سال آپ کو انکریمنٹ نہیں مل رہا کیونکہ آپ اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی آپ غلطیاں کرتے ہیں اگر مینجمنٹ اس انسپیکشن کی ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے یوز کرے گی تو اس کا ایک نگیٹو امپیکٹ ہوگا اوورال ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہوگا انسپیکشن کی افیکٹونیس کم ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ گروپس بن جائیں گے کلیکس بن جائیں گے جو آپس میں یہ طے لیں گے. کہ ٹھیک ہے آپ میرا کوڈ انسپیکٹ کریں میں آپ کا کوڈ انسپیکٹ کرتا ہوں نہ آپ میری غلطیاں بتائیں نہ میں آپ کی غلطیاں بتاتا ہوں تاکہ یہ چیز مینجمنٹ کے سامنے نہ آئے اور کیونکہ یہ چیز مینجمنٹ کے سامنے نہیں آئے گی اس وجہ سے شاید ہمیں اگلے سال انکریمنٹ زیادہ بہتر مل سکے گا تو اصل جو مقصد جو ہے اس یہ کام کرنے سے انسپیکشن کا کہ ڈیفیکٹس جو ہیں ارلی سٹیجز پہ پکڑنا جو یہ مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا اور کوئی دوسرا اس کا اینگل ہو گیا جو ایکچولی نان ٹیکنیکل ایشو مینجمنٹ کا ایشو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے مینجمنٹ کو کچھ اور ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے ان چیزوں کی افیکٹونیس کو اگر وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے تو وہ یہ چیزیں کم افیکٹو ہوں گی تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا لیکن اس سے آپ کو بینیفٹ بہت کم ملے گا انسپیکشن کے لیے دیر آر سرٹن پری کنڈیشن لیٹس لک ایٹ دوٹس گو ٹو دا سلائڈ اینڈ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں انسپیکشن جو ہے خاص طور پہ کوڈ انسپیکشن جو ہے ڈیزائن انسپیکشن کے لیے بھی. جو پہلی جو امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیسیفکیشنٹ اگر آپ کے پاس اسپیسیفکیشن ہی نہیں ہے تو آپ انسپیکشن جو ہے اس میں اتنا افیکٹو آپ رول پلے نہیں کر سکتے آپ کو یہی یہ نہیں پتا کہ کس چیز کے اگینسٹ آپ نے اس کو انسپیکٹ کرنا ہے آپ اس میں کچھ معمولی قسم کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے لیکن اس میں فنکشن کی غلطیاں اس میں لاجک کی اس طریقے سے غلطیاں کہ یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی ہے یا ڈیزائن ہوئی ہے وہ چیز آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے آپ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی آپ ضرور کر لیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ اسٹائل جو ہے یہ فالو نہیں کیا گیا یا یہاں پر یہ پوائنٹر نیشلائز نہیں کیا گیا لیکن اس سے بڑھ کے فنکشن سے ریلیٹڈ غلطیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی The of the must be That is جس طریقے سے پہلے بات کی نیمنگ کنوینشن کیا ہے نیمنگ اسٹینڈرڈ کیا ہے ہم نے اور کوٹ کس طریقے سے ہے, کیا ہمارے ہم نے سب کو کہا ہوا ہے کہ یہ چیز کو فالو کرنا ہے اگر ہمیں انسپیکٹر کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا obviously وہ چیزیں identify نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ everybody should be trained in those areas اور یہ باقاعدہ ایک سیشن کر کے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز کس چیز کے اگینسٹ چیک کر رہا ہے کورٹ انسپیکشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ انسپیکشن کے لیے آئے تو اٹ should be syntactically correct syntactically correct کا مطلب ہے کمپائل ہوتا ہو یہ نہ ہو کہ کوڈ کمپائل ہی نہیں ہوتا تو آپ اس کو انسپیکشن کر رہے ہیں اس کی ایسے کوڈ کی انسپیکشن کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کم از کم وہ ایک بار کمپائلر جو ہے اسے پاس کر دے کہ یہ کوڈ کمپائل ہوتا ہے سینٹیکس کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کی انسپیکشن کی جا سکتی ہے اور چوتھی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو انسپیکشن جو ہے اگر آپ کے پاس چیک لسٹ ہو آپ کے پاس ایک لسٹ آف تھنگس ہو کہ یہ یہ یہ چیزیں کامنس تو پھر آپ کا انسپیکشن کا پروسیس کافی آسان ہو جاتا ہے سو اینڈ انسپیکشن لسٹ یہ بی کیا چیز ہیں ذرا یہ انسپیکشن چیک لسٹ کو ایک نظر دیکھتے ہیں بیسکلی جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا چیک لسٹ کیا چیز ہوتی ہے چیک لسٹ ہے یہ آپ کی جو کامن جو مسٹیکس جو ہیں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے اپنی ٹیم کے بارے میں اپنی ڈومین کے بارے میں یو نو کہ اس پرٹیکلر انوائرمنٹ میں اس لینگویج کے ساتھ کس طرح کی غلطیاں کامنلی ہو جاتی ہیں تو یہ جو چیک لسٹ جو ہے ان کامنلی اوکرنگ مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی uh, کرنے میں اور ان کو پکڑنے میں ایک آسانی پیدا کر دیتی ہے بیسیکلی آپ کے سامنے ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ذرا جب آپ کوڈ کو انسپیکٹ کریں تو ان ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کیا غلطیاں ہیں یہ تو نہیں ہو رہی بیکاز فرام آور ایکسپیریئنس وی نو کہ دیز آر دی موسٹ کامن مسٹیکس یہ جو چیک لسٹ جو ہوتی ہیں دے ڈپینڈ اپان نمبر آف ڈفرنٹ فیکٹرس آپ کی جو پچھلا ایکسپیرینس جو ہے کہ آپ کے پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کس طرح کی غلطیاں کامن ہیں ہو سکتا ہے کہ دوسری آرگنائزیشن میں کسی اور طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہوں اور اس چیز کا تعلق ٹریننگ سے بھی ہوتا ہے کس طرح کی ٹریننگ ہے ٹریننگ کی ڈیٹیل کیا ہے کس چیز پہ آپ نے زیادہ امفرسائز کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کے مطابق وہ ہوتی ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لینگویج ڈپینڈنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ کی لینگویج جو لینگویج ہے زیادہ سٹرونگ ہے اس میں غلطی کرنے کے آپ کو چانسز کم ہیں تو پھر آپ کی چیک لسٹ بھی ہو جاتی ہے اگر غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہیں تو آپ کی چیک لسٹ بڑی ہو جاتی ہے فور ایک اگر پوائنٹر جو ہے سی پلس پلس یا سی قسم کی لینگویج جو ہے اس میں پوائنٹر کی غلطیاں بہت عام ہیں بہت کامن ہیں اور بہت خطرناک بھی ہوتی ہیں بڑی مشکل ہے اس کو ڈیٹیک کرنا بھی تو یہ چیک لسٹ میں عموماً یہ پوائنٹر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی کہ ان چیزوں کو آپ چیک کر لیں لیکن اگر آپ یہ جاوا میں کام کریں گے جاوا میں سینس یو ڈو ناٹ ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دی پوائنٹرس اور پوائنٹر مینیپولیشن پوائنٹر کے ذریعے میموری لوکیشن جو ہے وہ پروگرامر کے ذمہ نہیں ہوتی اس پہ نہیں ہوتی تو وہ جاوا میں اگر پروگرامنگ کر رہے ہیں تو وہ اس چیک لسٹ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی کیونکہ وہاں پر آپ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے So depending upon the environment, depending upon the language, depending upon the tool that یو are using آپ کی چیک لسٹ چینج ہو سکتی ہے میں نے جس طریقے سے پہلے بھی ذکر کیا آپ کی اپنی آرگنائزیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ کچھ زیادہ غلطی کر رہے ہوں ایک خاص قسم کی غلطی کر رہے ہوں دوسری آرگنائزیشن میں کسی اور طرح کی غلطی ہو رہی ہو تو یہ جو چیک لسٹ جو ہے یہ ہیز ٹو بی اے ڈائنمک آلسو یہ پڑے گا اور ڈائنمک کا مطلب یہ ہے کہ آج فرض کریں آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی غلطی بڑی کامن ہے تو یہ آپ کی چیک لسٹ میں شامل ہے آپ نے اس کامن غلطی کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ ہر شخص یہ غلطی کر رہا ہے لیٹس ٹرین او ٹیم تو ٹیم کو ٹرین کیا انہیں بتایا کہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں ایسے نہیں کیا کریں اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ یہ ہے تو جب آپ نے صحیح طریقہ بتا دیا تو وہ غلطی کرنا کم ہو گئی یا انہوں نے غلطی کرنی بند ہو گئی تو آپ کی چیک لسٹ سے پھر وہ آئندہ کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ جو ایک پرابلم ہے وہ نکل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی ایسی چیز جو نہیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک کامن مسٹیک ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی میں ذرا جو چیک لسٹ کے بارے میں یہ ایک تھوڑی سی آپ کو چیک لسٹ دکھاتا ہوں اینڈ ذرا شاید اس سے آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے یہ جو چیک لسٹ ہے اس میں بیسیکلی دو اس میں کالمز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فالٹ کی کلاس ہم نے کہا ہے کہ کس طرح کی فالٹ ہے اور اس فالٹ کلاس کے لیے آئی مین وی مے ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف فالٹس ڈفرنٹ فالٹ ود ان دا سیم کلاس اور ان کو کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں کیا کچھ ہمیں چیک کرنا پڑے گا تو پہلی فالٹ کلاس جو ہے وہ ڈیٹا فالٹ ڈیٹا فالٹ کی انسپیکشن چیک جو ہے کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کیا کچھ ہم نے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آر آل پروگرام ویریبلس انیشلائزڈ بفور دیئر ویلوز آر یوزڈ یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے کہ ویریبلس بغیر انیش کیے استعمال ہو جاتے ہیں وی آر چیکنگ کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا دین ہیو یہ ایک سٹائل کے حوالے سے یہ ایک امپورٹینٹ چیز ہے شاید آپ کو یاد ہو ہم نے جب سٹائل کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ میجک نمبرز وغیرہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ نیمڈ کانسٹنٹس یوز کرنے چاہیے اس سے ایک تو ریڈیبلٹی امپروو ہوتی ہے اور دوسرے اس میں چینج کرنا آسان ہو جاتا ہے تو دس از وٹ وی آر چیکنگ یہ ایک بڑی کامن سی مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ نیمڈ کانسٹنٹ یوز کرنے کی بجائے جو نمبرز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں چل کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایرے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی لینگویجز میں ایرے کی لوور باؤنڈ جو ہے وہ زیرو یا ون سے شروع ہو سکتی ہے ان سرٹن لینگویجز یو کین ڈیفائن دیٹ لوئر باؤنڈ تو اگر آپ سی یا اس طرح کی لینگویج سی پلس پلس وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں تو دی ایرے یا آپ یو کین ڈیفائن اون یہ جو ایرے کی جو باؤنڈ جو ہے لوور باؤنڈ اس کی کافی غلطی ہو جاتی ہے وین یو مو فرام ون پروگرامنگ انوائرمنٹ ٹو دی ادر کہ اکثر لوگ یہ زیرو اور ون کا خیال نہیں رکھتے تو دیٹ از اے ویری کامن پرابلم سو دیٹ کین چیک دیٹ از ون ڈیٹا فالٹ تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایرے واقعی جو اگر زیرو سے شروع ہونی ہے تو زیرو سے شروع ہو رہی ہے یا پہلا انڈیکس یا 1 سے شروع کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو اپر باؤنڈ جو ہے وہ جو سی اور سی پلس پلس یا اس طرح کی جو لینگویجز ہیں جو اس سے ڈیرائیوڈ ہیں ان میں اپر باؤنڈ جو ہے وہ سائز سے ایک کم ہوتی ہے دیٹ ایز اگر آپ نے ایرے دس آپ نے ڈکلیئر کی ہے کوئی جس میں اس کے دس ایلیمنٹس ہیں تو زیرو سے نو تک ہوں گے یہ بھی ایک کامن مسٹیک ہے جو ہو جاتی ہے تو آپ کی چیک لسٹ میں یہ چیز بھی پاسبل ہے اچھا اگر یہ کیریکٹر اسٹرنگس سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات کریکٹر اسٹرینگس پراپرلی ٹرمینیٹیڈ نہیں ہوتے اور ڈیلیمیٹر ایکسپلسٹلی اسائن نہیں کیا جاتا تو ایف کیریکٹر اسٹرینگس آر یوزڈ از اے ڈیلیمیٹر ایکسپلسٹلی اسائنڈ یہ ایک کامن ڈیٹا سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو یہ انسپیکشن چیک لسٹ میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے دین دی سیکنڈ فالٹ کلاس از کنٹرول فالٹس کنٹرول فالٹس کون کون سی فالٹس ہوتی ہیں جو آپ کے جو کنٹرول فلو کو انفیکٹ کرتی ہے اس میں جو لسٹ جو ہمارے پاس ہو سکتی ہے وہ یہ ہے فار ایچ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ از دی کنڈیشن کریکٹ یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے کہ کنڈیشن اسٹیٹمنٹ لکھتے وقت کنڈیشن کا خیال نہیں رکھا گیا وہ غلطی ہو گئی اس میں جو چیز لکھنی تھی وہ پوری طریقے سے اس میں کنڈیشن مس ہو گئی یا ایرونیس ہو گئی ایچ لوپ یہ لوپ جو ہے انفائنائٹ لوپ یہ ونس اگین از مین پرابلم کریٹیکل پرابلم اکثر ہو جاتا ہے کہ لوپ ٹرمینیٹ نہیں ہوتی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا لوپ کی ٹرمینیشن کی کنڈیشن ہے اور لوپ کو جو کنٹرول کا جو ویریبل جو ہے وہ پراپرلی اس کنڈیشن کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پر الٹیمیٹلی یہ لوپ ڈرمیٹ ہو جائے گی دین آر کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کریکٹلی بریکٹیڈ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کو کریکٹلی بریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بلاکس بنانا تاکہ آپ ایک بلاک میں جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے کریں یہ ایف وغیرہ کے اس میں کافی کامن یہ مسٹیک ہوتی ہے لوپس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ you have two statements that are to be executed within that uh, block but you have done this indentation but you don't have brackets from your block identified so this is only one statement you have executed and the other is not so this is a very common problem, is it must be checked then there is this in case statement are all possible cases accounted for and اس میں بریک آپ نے پراپرلی یوز کی ہے کہ نہیں کی دس از ونس اگین ویری کامن پرابلم تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی اگلی فالٹ کلاس جو ہے وہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس میں جو چیک لسٹ میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آر آل ان پیریبلس یوزڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیرامیٹر لسٹ آئی یا ان پٹ ویریبلس ہیں کیا وہ سارے یوز سارے ہو رہے ہیں یا دے آر جسٹ بینگ ٹیکن اور کہیں پر اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو از اگر وہ یوز نہیں ہو رہے تو فرسٹ آف آل کیوں وہ پیرامیٹر لسٹ میں تھے اور اگر وہ پیرامیٹر لسٹ میں ہیں اگر وہ ہونے چاہیے تو پھر وہ کہیں پر یوز بھی ہونے چاہیے اور آل آؤٹ پٹ ویریبلس آؤٹ پٹ یہ بالکل اسی طریقے سے بات ہے کہ کوئی ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کیے بغیر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں یہاں پر بھی جو آپ return, جو آپ چیز کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ویلو اسائن کی ہے تو یہ ونس اگین از پھر یہ ہے کہ انٹرفیس فالٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہو جاتی ہیں انٹرفیسنگ ایک دوسرے سے جب میسج پاسنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں سو ڈو آل فنکشن کالس ہیو دا کریکٹ نمبر یہ کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز جو ہے یہ بعض کا ایکچولی تو اکثر اوقات آپ کا جو کمپائلر جو ہے وہ اس چیز کو پکڑ لے گا یہ ذرا پرانے زمانے میں سی میں جب پروٹوٹائپ ڈیفائن کرنا ضروری نہیں تھا اس وقت کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تھے آپ کو اسٹیٹیکلی چیک کرنا پڑتا تھا اور دی کمپائلر وسٹ کمپائل دا کوڈ فورٹ رین میں ایسا ہو جاتا تھا لیکن ابھی بھی یہ کریکٹ نمبر آف پیرامیٹرز جو ہے سی کے کیس میں بھی یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کائنڈ آف فنکشنس جس میں نمبر آف پیرامیٹرس آر ناٹ اسپیسیفائڈ تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسے فنکشن تو نہیں یوز کر رہے دوسرا یہ ہے کہ دین دیر آر اور لوڈیڈ فنکشن میں اوور لوڈیڈ فنکشن چینج ہو سکتے ہیں ایک فنکشن ہے جس میں دو پیرامیٹر دوسرا فنکشن ہے جس میں چار پیرامیٹر تو اگر آپ نے دو پیرامیٹر ہیں اور ایکچولی آپ دوسرا فنکشن یوز کرنا چاہ رہے تھے جو چار پیرامیٹر والا تھا یہاں پر بھی ون سگینڈ کریکٹ نمبر آف وہ کمپائلر نے تو کمپائل کر دیا لیکن there may be a so, اس میں ذرا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو پروسیجر کال کر رہے ہیں کیا یہ وہی والا پروسیجر ہے تو and then there are cases جہاں پر آپ کے پیرامیٹر میں ڈیفالٹ ویلو ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ نمبر آف پیرامیٹر کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سورس آف ایرر ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ تو ان چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے ڈو فارمل اینڈ ایکچوئل پیرامیٹر ٹائپس میچ یہاں پر یہ بیسکلی جو امپلیس ٹائپ کاسٹنگ جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایکسپلیسٹلی ان پیرامیٹرز کو ٹائپ کاسٹ کر کے وہاں پر بھیجا جائے اگر وہ مس میچ ہے اینڈ آر دی پیرامیٹرز ان دا رائٹ آڈر بھاسکاٹ آڈرنگ کی وجہ سے بھی غلطی ہے نمبر آف پیرامیٹرز تو وہی ہیں ان کی ٹائپ بھی وہی ہے تو ٹائپ اور اس نے کمپائلر نے تو کیچ نہیں کیا لیکن آپ نے آرڈر الٹا کر دیا جو پہلے پیرامیٹر آنا تھا وہ بعد میں آ گیا. جو بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا. اس سے ظاہر ہے کہ پروگرام کا پورا لاجک جس طریقے سے اس, اس نے کام کرنا ہے وہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی آپ کو جواب ٹھیک نہیں ملے گا تو یہ انٹرفیسنگ کے یہ پرابلم ایک بڑا کامن پرابلم ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے کمپائلر ویل ناٹ سر اف کمپوننٹس ایکسس شیڈ میموری ڈو دیو دیم ماڈل آف شیئر اسٹرکچر اچھا اب یہ جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئرڈ میموری جو گلوبل ڈیٹا ہے اس کو تو آپ کو پروگرام کو یوز کرنا ہی نہیں چاہیے حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں گلوبل ڈیٹا بالکل یوز نہ ہو لیکن اگر کسی مجبوری سے ایسا کرنا پڑ ہی گیا ہے اینڈ یو نو لائک آئی سیٹ ارلیئر آن کہ میرے ایکسپیرئنس میں کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا آج کل کی انوائرمنٹ میں آج کل کے ٹولز کے ساتھ آج کل کی لینگویجز میں ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جس کو آپ کسی ایسے طریقے سے ری رائٹ نہ کر سکے جہاں پر آپ کو گلوبل ڈیٹے کی ضرورت نہ ہو بہرحال اگر آپ نے یہ کر دیا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ پروپرلی ایک ہی ہیں کہ نہیں ہیں ایک بعض کا تو وہ ٹائپ کاسٹ کر کے تو عجیب و غریب طریقے سے ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے اور اس میں بڑے عجیب و غریب پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کسی بھی طریقے سے وہ ایشو کیا ہے پوائنٹر جو ہے آپ نے پراپرلی یوز نہیں کیے سو ایف اے لنک اسٹرکچرڈ دیٹ از لنک لسٹ آپ نے بنائی تو جب آپ نے بیچ میں ڈبلس تھی فار ایگزامپل آپ نے بیچ میں ایک اور ایڈ کر دیا نوڈ اب جب وہ نوڈ ایڈ کیا تو وہ جو چاروں پوائنٹر جو آگے پیچھے ہونے تھے دو نئے نوڈ کے ایک پچھلے نوڈ کا اور ایک اگلے نوڈ کا ان میں سے کوئی ایک غلطی سے آپ نے نہیں کیا تو دس از کامن پرابلم اور اس سے یہ اسٹوریج مینجمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے میمری ایلوکیشن اف ڈائنک اسٹوریج از یوز ہیلوکیٹڈ کریکٹلی یہ ایک بڑا ہی کامن پرابلم ہے خاص طور پر اسٹرنگس کے کیسز میں کہ میموری ایلوکیٹ نہیں کی جاتی اور وہاں پر اس پوائنٹر کو استعمال کر لیا جاتا ہے اینڈ دین سم ڈیٹاز اوور ریٹن سم ویئر اور اس سے وہ پرابلم ہو جاتا ہے دیز آر ایکسٹریملی ناسٹی پرابلمس سو ان کو انسپیکشن کے وقت اگر آپ پکڑ لیں تو بڑی آسانی آپ کے لیے ہوگی otherwise debugging کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان پرابلمس کے لیے دین جب اسپیس جب آپ کو نہیں چاہیے اف اسپیس ایکسپلسٹلی ڈی ایلوکیٹڈ آفٹر اٹ از نو لانگر ریکوائرڈ آپ پراپرلی ڈی ایلوکیٹ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میموری لیکس کر رہے ہیں ریمبر میموری لیکس میموری لیکس کیا چیز تھی کہ آپ استعمال کے بعد میموری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں گاربیج باندھ رہی ہے اور آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو وہ واپس نہیں کی تو اس چیز کو بھی چیک کرنا ضروری ہے اینڈ دین فائنلی فالٹ کلاس جو ہے ایکسپشن مینجمنٹ فالر ہیں یہ مختلف, مختلف, مختلف وجوہات سے ایکسیپشن آ سکتی ہیں تو کیا وہ ساری چیزیں کنسیڈر کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ایکسیپشن آئی ہیں دس از ریلیٹولی ڈیفیکلٹ پر جو ایکسیپشنس جو ہیں یہ جو ہے یہ مشکل ہوتی ہیں یہ اس میں کافی آپ کو انالسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو چیک لسٹ جو آپ نے دیکھی یہ ایک انسپیکشن چیک لسٹ یہ اس طرح کی ڈپینڈنگ جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی آپ کے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے ٹول کے مطابق یو میں ڈفرینٹ چیک لسٹ آئی I will show یو سم ادر چیک لسٹ جو ٹیسٹنگ کے وقت ضروری ہو سکتی ہیں امپورٹینٹ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ٹیسٹنگ کے مختلف پرابلمس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں خاص طور پہ گوئی سے ریلیٹڈ میں تو یہ چیک لسٹ کی ذرا گفتگو میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو کنٹینیو کروں گا اور وہ دوسرے کانٹیکٹ میں ان چیک لسٹ کو پیش کروں گا بہرحال یہ چیک لسٹ جو ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیک لسٹ ہوں تو ان چیک لسٹ کی روشنی میں ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے انسپیکشن کے حوالے سے ایک اور ذرا ایک جو چیز جو ہم ریمبر کہ وی آرالی جو بھی آپ کا code ہے اس, code کی ہم, کر رہے ہیں. اس کو ہم, ہم نہیں دیکھ رہے تو اس میں ہمارے پاس ٹولس جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں یہ کو دوسپیکشن میں کافی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں these are the tools ٹیک this کوڈ یا جو بھی آپ کا آرٹ افیکٹس ہو اس کو اسٹیٹکلی دے for certain فار سرٹن مسٹیکس اور وہ مسٹیکس کس طریقے سے ہو سکتی ہیں وہ مسٹیکس اس طریقے جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ آئی مین دے کین لک ایٹ ڈفرنٹ ویریبلس اینڈ ٹیل یو کہ یہ فلانا ویریبل جو ہے یہ آپ کے ایکسپریشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آیا ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کوئی ویلیو آپ نے نہیں کی تو دس ویریبل ہیز بین یوزڈ بفوری یہ ایک بڑا آسان ٹیسٹ ہے جو آپ انسپیکشن میں تو شاید آپ کو نظر نہ آئے بیکازن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لمبا کوڈ ہو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آیا اس پرٹیکولر ویریبل کو کوئی ویلو اسائن کی گئی تھی پہلے یا نہیں ذرا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایک اسٹیٹک اینالائزر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یا کہ یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیز پہلے آئی ہے بفور اٹزڈ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف دیٹ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سو یہ ایک چیز ہے دوسرا جو ہم چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فار اگزامپل آپ کا کوئی کوڈ ایسا ہے جس تک کنٹرول پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ڈیڈ کوڈ ٹائپ کی چیز تو نہیں ہے آپ کے کوڈ میں یہ بڑا آسان ہے اسٹیٹک اینالائزر کے لیے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو اسٹیٹک جو ہیں دیر آر ڈفرنٹ آف اینالائزرس ڈفرنٹ یہ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں فار ایگزامپل یہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے کوٹ کی سائکلومیٹک کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے تو کائنڈلی اس کو ایک نظر دیکھیے اس سے کمپلیکسٹی آپ کی اس سے ایرر ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو اسٹیٹک اینالائزر جو ہیں ایک سکین کرتے ہوئے کوڈ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی ایک پرٹیکولر ویریبل کے کیس میں یہ جو ریٹرن جب آپ نے جو ویلیو ریٹرن کی ہے اس کو یہ ویلو سائن کی گئی ہے یا نئی ویلیو سائن کی گئی تو اور بے شمار چیزیں ہیں جو یہ مثلا ٹائپ کاسٹنگ کہ آپ نے یہ ویریبل جو ہے جو آپ نے جو ویلو سائن کی ہوئی ہے, یہاں پر ہو رہی ہے. یہاں پر آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے کچھ پروبلم ہو سکتے ہیں خاص طور پہ اگر وہ انٹیریئر میں ٹرنکیٹ ہو رہا ہو تو کیا یہ کیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرنکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں راؤنڈ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سیلنگ فنکشن لینا چاہ رہے ہیں یا اس کا فلور فنکشن آپ لینا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں? تو یہ ساری چیزیں جو ہیں They are اور یہ اسٹیٹک کافی آسانی سے ان پروبلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں سو so یہ انسپیکشن کے لیے گول فار انسپیکشن میں جن چیزوں کو آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں سلائٹ کی مدد سے ونس اگین یہ بھی اسی طرح کی چیک لسٹ ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی بٹ دس چیک لکالیس اور اس میں جو ہمارے پاس فالٹ کی کلاسز جو ہیں وہ ونس اگین ڈیٹا فالٹس اور سٹیٹک انالیسز چیک ہے ڈیٹا فالٹ میں کیا چیز ہے ویریبل یوزڈ بفور انیشلائزیشن یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کافی آسانی سے سٹیٹک اینالائزر اس چیز کو چیک کر سکتا ہے ویریبل ڈکلیئرڈ بٹ نیور یوزڈ ونس اگین اٹس اے ویری سمپل تھنگ فار سٹیٹک انالائزر جبکہ ایک ہیومن ریویور کے لیے اس چیز کو بعض اقتصاد چیک کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ویریبل ڈکلیئر تو ہوا تھا لیکن یہ پورے پروگرام میں کہیں پر یوز نہیں ہوا مشکل ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ویریبل اسائنڈ ٹوائز بٹ نیور یوزڈ بٹوین اسائنمنٹس کے ایک ویریبل میں آپ نے کو ویلیو رکھی اور اس ویلیو کو یوز کیے بغیر اس ویریبل میں ویلو دوبارہ ڈال دی گئی اب پہلی ویلیو کیوں اس ویریبل میں ڈالی گئی تھی وہ ٹیمپرری اگر سٹوریج تھی تو دیکھ ویلو شوڈ ہیٹن تو یہ ایک لاجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یہ بڑی آسانی سے اس چیز کو چیک کر سکتا ہے پھر یہ ہے پوسیبل ایرے کافی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایرے کی باؤنڈز جو ہیں ایرے اگر آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے ون کی تو یہ اس سے اوپر جا رہی ہے کہ نہیں ریممبر یور کمپائلر ول لیکن ایک طرح کے سیمینٹکس کر رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو بتا رہا ہے آج کل جو لینگویج ہیں ان میں کیونکہ یہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہیں تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا کنٹرول فالٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں انریچبل کوڈ ڈیڈ کوڈ جس کی میں نے ذکر کیا کہ یہاں تک کنٹرول آپ کا کبھی پہنچے گا ہی نہیں کچھ سیکوینس اس طریقے سے بن رہا ہے دس از ڈیڈ کوڈ تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے ڈیڈ کوڈ آبیسلی ڈیڈ دو طریقے سے پرابلم دیتا ہے پہلا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کوڈ ایسا لکھا ہوا ہے جہاں تک کنٹرول پہنچ ہی نہیں رہا تو دیٹ شوڈ اور پہلے سوال یہ جی ہونا چاہیے کہ یہ کوڈ لکھا کیوں کیا واز دیر اگر وہ لاجیکل ریزن تھی تو پھر وہاں تک کنٹرول پہنچنا چاہیے تو اٹ مے آئیڈینٹیفائی سرٹن ڈیفیکٹس اور اٹ میں سمپلی سے یاری یہ چیز بیچ میں سے نکال دو بعد میں آپ کو مینٹیننس کے وقت آپ خام خواہش نولجتے رہیں گے کہ یہ کیا چیز یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے دیر میں انکنڈیشنل برانچیز ان ٹو لوپ انکنڈیشنل برانچیز ان ٹو جو ہیں ونس اگین یہ خطرناک سی سچویشن ہو جاتی ہے یہ گو ٹو وغیرہ کی اسٹیٹمنٹ کمپائلر جو ہے وہ تو آپ کو کرنے دے گا لیکن یہ جو ہے آپ کو ہے ان کو انال سکتا ہے پھر ان پٹ آؤٹ پٹ فالٹس جو ہیں ویریبلس آؤٹ پٹ نوٹر ایک ویریبل کو دو بار آؤٹ کیا گیا بیچ میں آپ نے ہیلپ آف اے اسٹیٹک انٹرفیس فالٹ اسٹیٹک کون کون سی چیک کر سکتا ہے کہ پیرامیٹر ٹائپ مس میچ ہو رہی ہیں پیرامیٹر نمبر مس میچ ہو رہا ہے یہ کمپائلر بھی باہر اکثر اوقات ان چیزوں کو پکڑ لے گا پھر ہے نان یوزز آف ریزلٹ آف اے فنکشن ایک فنکشن ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بی اوکے ان سرٹن کیسز لیکن ان you know, اگر کوئی فنکشن کوئی ریٹرن ویلو کو کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیوں نہیں آپ اسے یوز کر رہے دس از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ایکسپشن ہینڈلنگ کے ذریعے اس چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے کہ اس کو ایکسپشن کے ذریعے ہو رہی ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو or in your program. Program لکھا ہے, اس میں بہت سارے فنکشن پروسیجر ہیں جو کسی جگہ سے کال ہی نہیں ہو رہے اگر وہ کال نہیں ہو رہے تو وائی ڈو یو ہیو یہ آپ کی مینٹیننس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ آئی مین دیر از سمپلی مور کورٹ دیٹ یو نیڈ اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اسے سوچنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیوں پڑا کچھ کیسز میں یہ آپ کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں فیوچر ایکسپینشن کے لیے لیکن یو نو بارس اگین دس از سم تھنگ دیٹ اٹ آئیڈینٹیفائز اینڈ دین یو مے ٹیک سم ایکشن ڈپینڈنگ کہ یہ کیا وہ چیز ہے دین اسٹوریج مینجمنٹ فالٹس جو ہیں جو آسانی سے اسٹیٹک انالائزرز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ ان اسائنڈ ہیں یہ ونس اگین پوائنٹرز کا جس طریقے ذکر کیا پہلے کہ دیز آر ڈیفیکل تھنگس اس سے بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسائنڈ پوائنٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں اسٹیٹک uh, انالائزر سے اور پھر اسٹیٹک pointer arithmetic جو ہے یہ جب کی جاتی ہے تو اس میں اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز اگر پیدا ہو جائیں فار ایگزامپل ایرے باؤنڈ جو کچھ بھی ہے وہ سٹیٹک اینالائزر اس چیز کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ پوائنٹرٹک یہ ونس اگین کنوینئنٹ چیز تو ہے لیکن کافی خطرناک ہے تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلا سکتا ہے یہ اسٹیٹک یہ جو سٹیٹک انالائزر جو ہیں یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے چیک لسٹ پہلے بنائی تھی انسپشن کے لیے کوڈ کے انسپیکشن کے لیے ان میں بہت ساری چیزوں کو یہ آٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تو یہ انسپیکشن کی افیکٹونیس کو امپروو کر سکتے ہیں انسپیکشن کی افیکٹونیس بڑھا سکتے ہیں اسٹیٹکر ہم نے کوڈ کے حوالے سے دیکھے یہ ڈیزائن کی بھی چیزیں آپ کو کچھ بہت ساری آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ڈیزائن کے پرابلمس سے پہلے سے پہلے بھی گفتگو ہوئے تھی کہ یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی فار ایگزامپل کسی بھی پروگرام کسی فنکشن کی آپ کو بتا سکتا ہے اور آپ اس پہ اگر یہ لگا دیں کہ اگر سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی فار ایگزامپل دس سے بڑھ جائے تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دو تو دیر آر سٹیٹک ٹول دیر آر سٹیٹک انالائزرس وچ کین ٹیل یو کہ یہ فلان فلان جو فنکشن جو ہیں اس کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے یہ ہائی لائٹ ہو گئے تو آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان کو اینالائز کر لیں اگر اس کا ڈیزائن امپروو کیا جا سکتا ہے تو دیٹ وڈ بیٹرشنس دیٹ کین بی چیک کہ آپ اسٹیٹک اینالائزر کے ذریعے ان کنڈیشنس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ کنڈیشن تو نہیں ہے کپلنگ وغیرہ کے کچھ میٹرکس آپ کو دے سکتی ہے کہ یہ کلاس مور کپلڈ اس میں یہ اس کی فین آؤٹ یعنی کہ یہ کلاس جو ہے بہت ساری ڈفرینٹ کلاسز کو یہ میسیجز بھیج رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلاس اس کی کپلنگ بہت زیادہ ہے جب اس کی کپلنگ زیادہ ہے تو اس کو مینٹننس کے حوالے سے اس میں پرابلم آئیں گے تو یہ اسٹیٹک انالائزر جو ہے اس طرح کی آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتا ہے جو آپ انسپیکشن کے وقت آپ یوز کرتے ہوئے اپنی انسپیکشن کو زیادہ بہتر اور زیادہ افیکٹو آپ بنا سکتے ہیں دیر آر سٹن ادر ٹول وچ آر ڈائنمک جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے ڈائنامک ٹیسٹنگ کی بات کی کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں مثلاََ میمری کی ڈی ایلوکیشن کا پرابلم ایسا پرابلم ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میمری الوکیٹ ایک جگہ پہ ہوتی ہے ڈی ایلوکیٹ دوسری جگہ پہ ہوتی ہے اور وہ اس پروگرام میں کیونکہ اسٹیٹیکلی اس چیز کو دیکھنا آئیڈینٹیفائی کرنا بعض اقدامات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا میمری پراپرلی ڈی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک ایشو بن سکتا ہے یہ ڈائنیمک انسپیکشن کے لیے یا ڈائنمکلی کچھ پروبلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جس طریقے سے میں نے کہا کچھ ٹولس ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ میمری لیج کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو ان ٹولس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ ول آلسو انکریز دی پروڈکٹیوٹی اور دی کوالٹی آف انسپکشن اینڈ ٹیسٹنگ تو اس سے یہ جب آپ ان ٹولس کو یوز کریں گے وتھ یور ادر ویریفیکیشن ٹیکنیکس انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ تو اوور آل آپ کی کوالٹی آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی اور دس از ایکچولی دی ٹارگیٹ اور اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز شپ کریں ایسی چیز کسٹمر کو بھیجیں جس کی کوالٹی اچھی ہو جس سے وہ کسٹمر تو یہ مختلف طرح کے ٹولز ہیں یہ آپ کی ٹیسٹنگ اور آپ کے یہ انسپیکشن کو اس میں معاونت کریں گے اس پروسس کو بہتر بنائیں گے میں آج اپنی بات اسی جگہ پہ ختم کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ہم آج کے لیکچر پہ ڈال لیں ذرا دیکھ لیں کہ کیا چیز ہم نے دیکھی اس میں خاص خاص پوائنٹس کیا کچھ تھے سمری کچھ اس طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا کہ آج ہم نے انسپیکشن کے حوالے سے بات کی اور انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کے بارے میں ڈفرینسز ذرا دیکھے امپارٹینٹ چیز جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ از اے ڈائنامک ایکٹیویٹی اور ایکچولی ٹیسٹنگ میں آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے پروگرام کو جب کہ انسپیکشن جو ہے یہ ایک اسٹیٹک چیک ہے اس میں پروگرام کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا تو جب اس کو چیزوں کو سٹیٹیکلی ویریفائی کیا جاتا ہے تو اس کے جو کچھ مشکلات ہیں کچھ اس کے فائدے ہیں فائدہ یہ ہے کہ اب آپ چیزوں کو اس وقت اس میں ڈیفیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جب یہ چیز ایکچولی بنی نہیں تو اس سے پہلے ہی آپ جلدی ارلیئر سٹیجز پہ ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کی اوورال آل کوالٹی اور جو اس میں کاسٹ اس میں بہتری لا سکتے ہیں کاسٹ کم ہو جائے گی کوالٹی بہتر ہو جائے گی ڈیفیکٹس جو ہیں آپ ایک سے زیادہ ایک انسپیکشن کے نتیجے میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ٹیسٹنگ میں پوسیبل نہیں ہوتا ٹیسٹنگ uh, میں ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکٹس جو ہیں ماسک ہو جائیں انسپیکشن میں ڈیفیکٹس جو ہیں ماسک نہیں ہوتے امپورٹنٹ چیز ٹو ریمبر ایز کہ دونوں اب آپ یوز کریں گے تو آپ کی اوور کوالٹی اوور آل بڑھے گی تو دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپوز نہیں کرتے ٹیسٹنگ میں آپ کے پاس ہو پہلے سے بنائی ہو تو وہ آپ کو ایک زیادہ بہتر طریقے سے انسپیکشن کرنے میں آپ کی مدد دے گی چیک لسٹ جو ہے وہ ایک کامن ایررز جو آپ کے انوائرمنٹ میں جو آپ جس ٹول سے آپ کام کر رہے ہو آپ کی ٹیم ہو اس کے ایکسپیرینس پہ Depending upon all ڈپینڈنگ فل چیک لیس سائز اس کا اتنا لمبا نہ ہو کہ اتنے اس میں آئٹم ہوں کہ وہ اس چیک لیس کی افیکٹونیس ختم ہو جائے اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز نہ ہو تو آپ نے ایک میننگ فل سائز دس پندرہ ڈفرینٹ چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ پرابلم ہوتی ہیں تو آپ ان کو چیک کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں and finally یوز سم اینالائزر اینالائزنگ ٹول جو آپ کو اس چیز کی افیکٹونیس انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ دونوں کی افیکٹونیس بڑھانے میں آپ کے مددگار ہوں گے میں آج اپنی بات اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا اگلے لیکچر میں ان آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم